وہ جو کافر ہیں کتابی امشک وہ ناؤ چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے اور اللہ اپن رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے